بسم اللہ, الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد <سؤال> میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں بے حد رحم کرنے والا ہے اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی جو شخص آپ سے اللہ کے بارے میں پوچھے اس سے کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے تمام کمالات میں منفرد ہے تمام اچھے اور پیارے نام کامل و اعلیٰ صفات اور مقدس افعال اسی کے لیے ہیں اور وہ بے نظیر و بے مثال ہے سب کی حاجتیں وہی پوری کرنے والا ہے اس کے در کے سوا کوئی در نہیں سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اس لیے کہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اس کا حلم اس کے غضب پر غالب ہے اس کی رحمت ہر چیز کے لیے عام ہے اسی طرح وہ اپنی تمام صفات میں کامل ہے اس میں کوئی نقص عیب نہیں وہ کامل و بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے اور نہ کوئی اس جیسا ہے اس لیے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے اس کے سوا کوئی بھی کسی عبادت کا سزاوار نہیں